شخصیت کی علامت ہے ولزین فکو لم یوسرفولم یقورو وکانا بے نزال کا قواما اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراس سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی وہ کمی کرتے ہیں جہاں جتنا ضروری ہے اس سے رک جانا اس کو ہم عام ارفے عام میں کہیں گے بخل نہ وہ اص کرتے ہیں کہ ضرورت سے زائد خرچ کریں اور نہ ہی وہ بخل سے کام دیتے وہ کا نہ بے نہ قواما بلکہ اس کے بین بین ان کا طرز عمل ان کی روش ان کا موقف ان کا مقام اس کے بین بین ہے جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا یہ بین بین ہونا ہی سب سے مشکل کام ہے اور یہ انسان کی میچورٹی کی بہت بڑی علامت ہے اس کی پوری شخصیت کے اندر ایک پختگی آ چکی ہو اور اس پختگی کا ایک ظہور اس میں بھی ہوگا تنگی بھی ہے چنانچہ ایک حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں جس میں امرانی ربی بی سنگھ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے خشیت اللہ فی سبر والعلانیہ ارامیہ ول کل مت العدل فل غزب و ریزا ول اور یہ حدیث ایسی ہے کہ اس میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اللہ ہو امرانی بہننا آپ اور بہ بے اللہ میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا اور یہ حدیث وہ ہے امرنی ربی بیتیسرینگ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے اور اچھا ہے مجھے یاد آ گیا ورنہ میرے ذہن میں آج نہیں تھا اس رکوع کا جو مضمون ہے اس کے اعتبار سے مناسبت رکھنے والی حدیث وہی ہے وہ چوٹی کی چیزیں وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس آئیڈیل کو سامنے رکھنا چاہیے پھر یہ کہ اپنی اپنی ہمت ہے جتنا جتنا بھی آدمی اس تک رسائی حاصل کر لے جتنا ترفو ہو جائے لیکن بہت اونچے مقام تین تین چیزوں کے تین گروپس ہیں امرانی ربی بن خشیت اللہ فی السر والعلانیہ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ کا خوف رہے پبلک میں تو آ کر ہر شخص متقی بن جاتا ہے یہ تو تخلیے میں متقی ہو تب متقی ہے اصل میں خشیت اللہ فی الامیہ والعلانیہ کل مت فی الغضب غزہ عدل کی بات کروں چاہے کسی سے ناراضگی ہو اور چاہے اس کے ساتھ میں راضی ہوں یہ میرا کسی سے ناراض ہونا یا راضی ہونا یہ اثر انداز نہ ہو اس پر کہ میں عبل کی بات نہ کہہ سکوں کہ مت اللہ عبل فل غزبر ریزا وض دو فل فخر مل لینا اور میانا روی چاہے فقر ہو احتیاط ہو کمی بھی ہے تو ضروری خرچہ وہ کرنا چاہیے کسی وقت قرض بھی آدمی لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کام تو کرنے کا ہے حضور بھی قرض دیتے تھے قرض دینا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بہرحال انسان قرض دیتا ہے اپنے وسائی کو دیکھتے ہوئے اس کو ریپے کرنے کے لئے میرے پاس کیا وسائل ہے لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کسی وقت کوئی تنگی ہے تو پھر جہاں ضروری خرچ کرنے کا بقام ہے وہاں پر بھی آدمی ہاتھ روک لے والوں پھر فخر ونا فخر ہو چاہے غنا ہو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی وقت بہتات ہے بہت پیسہ ہے دولت آئی ہے تو اب وہ اللّہ تللے ہو رہے ہیں اور ہاتھ امتائی کی قبر کو لاتے ماری جا رہی ہے یہ نہیں یہ دونوں کیفیات جو ہیں وہ در حقیقت کو ام کی علامت ہوگی. ول قس دو فل حدیث بھی پوری کری دوں وسلا من قطع نہیں وتے یا من ہارا مانی واف من زلا جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھے محروم رکھے میں اسے دوں جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں وہاں یقون اصمتی فکرا و نتقی ذکرا یہ ویسے بھی جس کو کہا گیا ہے جوام الکلم بہت جامع کلمات جس میں کہ علم اور حکمت کے بڑے بڑے خزانے ہیں میری خاموشی فکر پر مشتمل ہو غور و فکر تفکر اعتبار میری گفتگو ذکر پر مشتمل ہو اللہ کی بات ہو رہی ہو اللہ کی بات پہنچائی جا رہی ہو اللہ کی ذکر کیا جا رہا ہو و نظری عمرہ اور میرا دیکھنا سبق حاصل کرنے کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے جہاں دیکھوں نتیجہ حاصل کرو کوئی عبرت حاصل کرو وہ یقون اسمتی فکرا و نتقی ذکر وہ اور آخری بات وان آمر معروف وان اور یہ دسویں بات ہے نو باتیں پوری ہو چکی ہیں لیکن یوں سمجھیے کہ سب کے لیے فائنل جو ہے سیل نیکے کا حکم دوں بدی سے روکوں یہ چونکہ ہر مومن کو حکم ہے اس لیے اس کو حضور نے شبار نہیں کیا ورنہ دس باتیں کہتے ہیں نو باتیں کہ جو خاص مجھے حکم دیا اللہ نے امرنی ربیب تشرین خشیت اللہ فی السر والعلانیہ علانیہ العدل فی الغضب فلغب والقصد فی الفقر والغنا وان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی ہر منی واف و يكون ظلم سمتی فکرا ونطقی نتقی ذکرا و نو باتیں پوری ہو گئی معروف انہار <المنکر> یہ ہے وہ قسطر بلغدا فرمایا بل نظین اضا ان فقو لم یوسرفو و لم یقترو و کانا بے کا عوام یہ کست کا لفظ آ چکا ہے ہمارے تیسرے درس میں حضرت الکمان کی نصیحتوں میں بھی آخری جو آیت تھی اس رقو کی وق صنفی مشیے کا من منسوتے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور وہاں میں نے ارض کیا تھا چال سے برا صرف چلنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ کی روش چال ڈھال پورا معاملہ تمام زندگی کے معاملات کے اندر چال ڈھال کے روش اختیار کرنا اعتدال کے روش اختیار کرنا قصد کا لفظ جو آتا ہے وہ عربی زبان میں قصد السبیر سیدھا راستہ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دو جو نقاط پوائنٹس ہوں گے تو ان کے درمیان جو کم سے کم ڈسٹینس ہوگا وہ اسٹریٹ لائن ہوگی تو قسد الصبیر سب سے درمیانی راستہ جو سب سے سیدھا راستہ ہوگا اور سفر ان سے یہ سورت توبہ میں لفظ آیا ہے بہرحال اسی سے لفظ اقتصاد بنا اقتصادیات اصل میں اقتصادیات کا عنوان کیا ہے مالی معاملات کے اندر ایسی معیانہ روی اعتدال ہیوز اور ہیو نوٹس کے طبقات پیدا نہ ہو جائیں کہلا یکون ادولتم بین الگنیائے منکم ایسا نہ ہو کہ ایک طرف دولت کے انبار لگتے چلے جاؤں ایک طرف فقر اور احتیاج ہو جس کو شاہ بلی اللہ دہلوی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ دو دھاری تلوار ہے جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہو جاتا ہے دونوں طرف نقصان ہے جدھر ارتکاز دولت ہوگا عیاشیاں ہوں گی بدماشیاں ہوں گی اللّہ طلّے ہوں گے معاشرے کو گویا کہ یہ کینسر لگ جائے گا اور دوسری طرف فقر ہوگا احتیاج ہوگی بھوک ہوگی اس کے نتیجے میں کادل الفقر و یقورا کفر حدیث کے الفاظ ہیں فقر تو کفر کے قریب تک انسان کو لے جاتا ہے یہ احتیاط جو ہے انسان کو کفر تک پہنچا دیتا تو دونوں طرف سے یہ جو غیر منصفانہ تقسیم دولت کا نظام ہے ادھر سے بھی کاٹ رہی ہے ادھر سے بھی کاٹ رہی ہے اس میں ایک لفظ جو آیا اسراف اس کو بھی سمجھ لیجیے لم یسریفو ولم یقترو اسراف کہتے ہیں کسی ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اس کے برعکس ایک لفظ ہے تبذیر ویسے عام طور پر جوڑ کر جیسے کہ ہماری گفتگو میں تحریر و تقریر میں الفاظ کو مترادفات کو جمع کرنے کا رجحان ہوتا اسراف و تبذیر لیکن یہ بالکل سلونس نہیں ہیں بالکل ہماری اور مترادف نہیں ہیں اسراف ہے جائز ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا انسان کی غذا اس کی ضرورت ہے لیکن یہ کہ جتنی غذا سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اس سے زائد غذا جو ہے اسراف ہے ایک سالن روٹی سے گزارا ہو سکتا ہے کئی کئی کورسز اور کئی کئی ڈشز یہ اسراف ہے کپڑے انسان کے لیے ضروری ہیں چند جوڑوں سے بھی گزارا ہوتا ہے لیکن پورے پورے وارڈ روز کے بعد وارڈ روز بھرتے چلے جائیں یہ اسراف حالانکہ بدن کی ضرورت ہے کپڑا تو ضرورت سے زائد ایک چھت چاہیے ہر ایک کو روٹی کپڑا اور مکان پورا کر رہا ہوں میں چھت ہر ایک کو چاہیے چاہیے لیکن بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے جو ہیں اس کے لیے حویلیاں تعبیر کرنا یہ اسراف ہو جبکہ تبذیر یہ آئے گا سورہ بنی اسرائیل کا جو, جو تیسرا اور چوتھا رکو کا درس ہے اس میں آئے گا نا بلا تبزر تبزیرا ان نل مبزرین اکانو اخوان شیاتی تبزیر کہتے ہیں بلا ضرورت صرف نمود اور نمائش کے لیے خرچ کرنا یہ تو گویا کہ شیطنت ہے بلاتبزر تبزیرہ ان نل مبزرین اخوان شیاتین نمود و نمائش کے لیے دولت خرچ نہ کرو اور یہ جو لوگ صرف نمود و نمائش کے لیے مال اڑاتے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں یہ تو جب ہم سورہ بن اسرائیل کی وہ آیات پڑھیں گے تو میں اس کی وضاحت تفصیل سے کروں گا لیکن نوٹ کر لیجئے <تصفيق> ودین ایزا انفکو لم یوسرفو ولم لم یقترو وقان بے نظال کا وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں جب تو بین بین کی ایک روش امت و درمیانی امت درمیان کی ایک روش یہ مختصدہ کلش قرآن مجید میں مقامی مدہ میں تین دفعہ آیا مقتصد اور مقتصدہ بین بین معتدل روش لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں سب سے مشکل کام یہی توازن اور اعتدال ہی سب سے مشکل یا آدمی اس انتہا کو نکل جاتا ہے یا ادھر نکل جاتا ہے یا نعرے بازی ہو رہی ہے اپنے دامن کردار کا خیال ہی نہیں ہے کہ میں خود کہا ہوں لیکن جہاد ہو رہا ہے اور جا رہے ہیں اور جان دی جا رہی ہے اور یا یہ ہے کہ پھر وہ اپنے ہی تسکیہ میں لگے ہوئے ہیں معاشرے کی فکر ہی نہیں ہے زمانہ کدھر جا رہا ہے ماحول کدھر جا رہا ہے ان دونوں کے مابین توازن پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے یا خانقاہی نظام ہوگا اور یا پھر جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے عام طور پر دین کے نام پر اور اسی وجہ سے ناکامیوں پر ناکامیاں مقدر بنتی چلی جا رہی ہیں وہ توازن نہیں ہے۔ تو یہ سب سے ان ان پانچ آیات میں چار اور صاف آ گئے اب ہے وہ اس رکوع کا جوف اس کا پیٹ اس کا درمیانی حصہ اگر کہ اسلوب تو اس کا بھی یہی ہے لا وہ مع اللہ یدر آخر ولا یقت النفس ہر حرم اللہ اللہ بالحق ولا یزبون اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو مگر حق کے ساتھ اس جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں یہ چیز جو ہے اگرچہ اسلوب وہی ہے وہ اصاف میں میں ان کو میں نے ان کو شمار نہیں کیا کیوں نہیں کیا نوٹ کیجئے یہ تو بڑے بیسکس ہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر اسلام کا کسی بندہ مومن کا کوئی تصور ہی نہیں یہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ بطور تعریض ہے یہاں در حقیقت اشارہ کیا جا رہا ہے جو مخالفین ہیں جماعت تو موجود ہے ایک طرف حضور ہے محمد الرسول اللہ ملزین باہو ایک طرف ان کے مخالفین ہیں معالدین ہیں مشرقین ہیں ان کے اوصاف کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اس اعتبار سے فلسفہ دین کا بہت اہم مقام ہے کہ دین اور شریعت کا جو ڈھانچہ بنا ہے اسلام میں اس میں تین چیزیں انتہائی فنڈامنٹل ہیں بڑی بنیادی جس کی تفصیل آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رقو میں شرک سے اجتناب احترام جان اور زنا سے اجتناب قتل ناحق سے اجتناب شرک سے اجتناب زنا سے اجتناب یہ گویا کہ وہ فنڈامنٹل اوبجیکٹیوز ہیں جن کے تحت پھر قانون سازی کی گئی ہے زنا کو روکنا مقصود ہے لہذا پردہ سیگریگیشن آف سیکس فطر اور حجاب کے حکام اصل مقصود کیا ہے زنا کو روکنا ہے قتل نفس اس کو روکنے کے لیے بڑا تفصیلی قانونی نظام احترام جان اور اس کو اس اعتبار سے لیجئے تو یہ شرک اور توحید کا مسئلہ کیا ہے یہ تو در حقیقت وہ شے ہے کہ جس پر پورے انسان کے ذہن اور فکر کی درستی کا دار و مدار ہے شرک کی طرف گئے تو پورا کا پورا معاملہ جو ہے آپ کا نقطہ نظر ہی غلط ہو گیا بات ہی ختم ہوئی توحید ضروری ہے فکر کی درستی کے لیے انسان کی صحت اس کے نظریات کی اس کے فکر کی اس کی جڑ اس کی بنیاد توحید پھر یہ کہ جس معاشرے میں احترام جان نہیں ہے تمدن کی جڑ ختم ہو گئی تمدن کی جڑ کیا ہے مین اس گریگوریس اینیمل مل جل کر رہتا ہے متمدن حیوان ہے اور یہ تمدن کی ساری بنیاد یہ ہے کہ جان کا احترام ہو قتل نفس نہ ہو جس معاشرے میں اس سے کو ہلکا سمجھ لیا گیا ہو گویا کہ تمدن کی جڑ کٹ اور تیسری چیز ہے جس معاشرے میں ذنا رواج پا جائے اس میں فساد وہ سڈاس بن جاتا ہے تعصل بدبو کوئی خیر اس میں نہیں رہے گا پورا عائلی نظام درہم برہم ہو جائے گا شوہروں اور بیویوں کے درمیان باہمی اعتماد نہیں رہے گا ان کی باہمی الفت آپس میں رافت آپس کی ہمدردی آپس کا اعتماد یہ ختم ہو گیا تو جو اگلی نسل پل رہی ہے اس کے لیے صحت مند ماحول نہیں ہے منفی اثرات پیدا ہوں گے اب وہاں سے مجرم اور باغی جو ہے پروان چڑھیں گے اس لیے کہ وہ صحت مند ماحول نہیں ہے یہ تین ہیں فنڈامنٹلز اور اگر آپ شریعت کا جائزہ لیں گے جیسا کہ میں نے ارض کیا آگے چل کر یہ بات آئے گی مزاحت کے ساتھ ہمارے اس منتخب نصاب میں تو جو سورہ بن اسرائیل کا سبق ہے تیسرا اور چوتھا رکو لیکن یہ ہے کہ سورہ نصاب میں جو معاشرتی سطح پر واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے اہم صورت ہے اس میں ان کو پورے فلسفے کو جو ہے انہی تین بنیادوں پر اٹھایا گیا توحید یہ ہے گویا کہ فکر انسانی کی صحت اس کا نقطۂ دزر اس کی سوچ اور ظاہر بات ہے انسان حیوان عاقل ہے ذہن اور فکر اور سوچ جو ہے یہ اس کا ایک امتیازی وصف ہے وہی ٹیڑا ہو گیا تو سارا کا سارا معاملہ غلط ہو گیا نمبر دو تمدن مدنیت اور اس تمدن کی بنیاد احترام جان جس شخص نے ایک جان کو قتل کر دیا ناہک فکان قتل ناسا جمیہ ومن اہیا فکان نما اہ ناسا ایک انسانی جان کا ناہک قتل کرنا اس کے مساوی ہے کہ گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دیا یہ آخر کیوں ہے یہ شدت اس لیے کہ یہ تمدن کی جڑ یہی ہے ناہک قتل جو ہے وہ تمدن کی جڑ کو کاٹ دیا آپ نے اور معاشرے کے اندر صحت معاشرے کے اندر اچھی فضا عورت اور مرد کا جو بھی یہ دو پئیے ہیں گاڑی کے ان کے مابین صحیح ربط اور ارتباط صحیح موافقت اور اس سے یہ ہے کہ اگلی نسل کے ایک صحیح ماحول میں پروان چڑھنے کا امکان ختم ہو جائے جہاں یہ عفت نہ رہے عصمت نہ رہے جہاں زنا کا چرچا ہو جائے تو یہ یوں یہ کہ یہ اکبر القبائر بھی ہیں دین کے فلسفے دین اب دین کے نظام نظام شریعت نظام قانون اس کے اعتبار سے یہ تین فنڈامنٹلس ہیں توحید فکر و نظر کی درستی کے لیے احترام جان تمدن کے استحکام کے لیے زنا کا استحصال ایک تہذیب اور تمدن کو صحت مند ماحول دینے کے لیے اور جہاں تینوں چیزیں گئیں یہ گویا کہ سب سے بڑے گناہ ہیں لا یدعون مع اللہ ناخر ولا ختلون نفس التی ہر رم اللہ اللہ نفس کے لیے لفظ آیا حرم رم اللہ اللہ نے محترم قرار دیا ہے اسے احترام جان آدمیت احترام آدمیست علامہ اقبال کا بڑا پیارا یہ مصرا ہے اللہ بلحق کی چار شکلیں ہیں علماء اور فکہ اسلام کے نزدیک چار کے سوا جو شکل بھی ہے قتل کی وہ قتل نا ہے نمبر ایک قتل عمد میں قصاص کے طور پر اگر مقتول کے وہ رسا معاف کرنے کو تیار نہ ہو قاتل کو اور نہ دیت لینے کے لیے تیار ہوں خوبہاں لینے کے لیے تیار ہوں بلکہ جان کے بدلے جان پر مصیر ہو تو قتل ہو جائے گا نمبر دو زانی شادی شدہ یہ قتل کی سخت ترین شکل ہے رجوع شادی شدہ ہو کر زنا کرے نمبر تین اسلامی ریاست میں مرتب اس لیے کہ یہ در حقیقت اس ریاست کی جڑوں کو کھودنے والی بات ہے اسلامی ریاست آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام پر قائم ہے اور یہ اس کی بنیادوں کو کھودنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے لہذا یہ تیسری شکل ہے قتل مرتب اسلامی ریاست میں اور چوتھی شکل ہے کسی کافر کا قتل اگر وہ ہر ہے وار ڈکلیئرڈ ہو اور کافر ہو جس سے کس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے یہ نہیں کہ جس, جس کافر کو جہاں چاہ پکڑ کے قتل کر دیا یا اگر کوئی کافر غیر مسلم مسلمان ریاست میں ذمی کی حیثیت سے ہے تو اس کو قتل کر دیا زمی کی جان بھی اتنی ہی محترم ہے جتنی مسلمان کی جان اس کے لیے ظاہر بات ہے وہ برتن والا مسئلہ بھی نہیں رہے گا لیکن یہ کہ بارہ وہ تو ہے ہی پہلے سے غیر مسلم اس اعتبار سے گویا کہ اس کو زیادہ حفاظت جان حاصل ہے ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم ذمی کو تو ان چار شکلوں کے علاوہ جو بھی پانچویں صورت ہوگی وہ قتل نفس ہے بغیر حق ولا یکلون نفس التی ہر رم اللہ اللہ بلحق ولا يزرون اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں وہ من یا فلزال قیلقا ساما جو یہ حرکت کرے گا وہ اس کی باداشت کو پہنچ کر رہے ہیں اس کی سزا لا محالہ مل کر رہے گی اس کی تفصیل بھی ہے کچھ پھر اس میں استثنا بھی ہے اور اس, اس استثنا کے حوالے سے توبہ کا فلسفہ ہے جو اس رقو میں آ رہا ہے یہ درمیانی جو چار آیات ہیں جنہیں میں نے ارض کیا ہے کہ دین کے فلسفے اور نظام دین کی اساسات کے اعتبار سے بہت اہم مضمون ہے ابھی اس کا صرف آغاز ہوا ہے اگلی نشست میں اسے اس ہم جاری رکھیں گے قرآن عظیم فل آیات حکیم